اگر یہ بولتے ہیں یہ کیسے خدا کے بول نہیں سکتے ہیں؟ اللہ تم من کے سوارو سے اپنے سر جکا لیے ابراہیم کے درائل کے سامنے ارے اسلاتوسرا کہنے لگے اے ابراہیم لا ملا تو تو جانتا ہے یہ بول سکتے نہیں بول سکتے ہیں اللہ اکبر تو خیر کیسے خدا ہے افلقہ ابد المند اللہ ان کی پوجا کرتے ہو کہ ہر رپو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے حرک اس وحبی سے الجھو نہیں دلائل کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہر اس کو جنا دو ابراہیم بہت بڑے بہبی رب والے اللہ والے جنا دو اس کو ونسو والی ہتکوں اپنے خداؤں کی مدد کرو خدا مدد کے لیے ہوتے ہیں یا خداؤں کی مدد کی جاتی ہے جیسا الٹا دماغ ہے انہوں نے کہا اچھا چلو آگ جلاؤ اسے. آگ جلا دو اس میں ابراہیم کو جلا دو ابراہیم تیرے پاس صداقت ہے ہمارے پاس طاقت ہے طاقت کا مقابلہ صداقت نہیں کر سکتی ہے ہم تجھے آگ میں جلا دیں صداقت صداقت ہے اس نے کہا جلا دو صداقت نہیں مٹ سکتی ہے جل جائے صداقت قائم رہا سکتی ہے پھر کیا ہوگا انہوں نے آگ جلائی بہت بڑی جہنم تو ابراہیم کو پھینک دو ادھر پھینک رہے ہیں عرش والے فرشتے کانپ گئے لرز گئے کہنے لگے اللہ کہ روا زمین پر ایک طرح بندہ توحید والا اس کو بھی جلا رہے ہیں اللہ اس کی مدد یا اللہ کہتا جاؤ مدد مانگتا تو کر لو اس کی مدد جاؤ فرشتے آتے ہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے کہتے ہیں نہیں ہم یہی آگ ان پر پھینک دیتے ہیں نہیں ہماری, ہماری تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتے سب مل جل کر دعائی مانگ دو ابراہیم دعائی رب سے کرو اللہ تیری حفاظت کرے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں بے عجیب الفاظ کہتے ہیں اللہ کا میرے حال کو جاننا میرے سوال سے کافی ہے سوال کی بھی کوئی ضرورت ہے اللہ تو جان رہا ہے جانتا ہے میرے بندے کو کیا تکلیف پہنچنے والی ہے تو سارے پیچھے ہٹ گئے کاپ رہے ہیں آسمان والے کی طرف سے آواز آئی یا نارو کو سلامن علی ابراہیم اے یاد ہو جاؤ تم ٹھنڈی شراب دیوالی ٹھنڈی میرے ابراہیم پر دیکھنا ابراہیم کو جلانا نہیں اللہ ارادو بی قیدن پیغمبر محمد علیہ سلاۃ والسلام انہوں نے بڑے مکر اور بڑے منصوبے بنائے بڑے بڑی پرانی کی انہوں نے لیکن اللہ کہتا میں نے ان کی پلاننگ ساری ختم کر دی میرے مقابلے میں پرانی نہیں چل سکتی ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت دابود علی السلام کا تذکرہ فرمایا کوئی فیصلہ ہو گیا داود علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا فیصلہ غلط تھا درست نہیں تھا بائے سلیمان علیہ السلام السلام ملے چلنے کیا ہوا فیصلہ کی؟ یہ فیصلہ ہوا چل رہا ہو میں فیصلہ کرتا ہوں تمہارا اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام فہ ہم سلیمان وہ بات جو داود کو نہیں پہنچ سکی ہم نے سلیمان کو بتا دی یوں فیصلہ کر دو ایک عورت کا بیٹا بھیڑیا کھا گیا اس نے دوسری کا اٹھا لیا یہ میرا ہے وہ کہتی ہے میرا ہے اب کیا کریں جس نے اٹھایا جھوٹ موٹ رو رہی ہے باتونی بہت ہے حضرت ابل السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جس کا ہے اس کو نہیں ملا سلیمان علیہ سیمانہ کہتے ہیں کیا ہے کیا جھگڑا تھا یہ ہے فرمانا وہ کہتی ہے میرا یہ کہتی ہے میرا ہم بہت اچھا فیصلہ کریں گے کیا آری لاؤ دو دو ٹکڑے کر دو آدھا بیٹا تو لے جا آدھا یہ لے جا بعض ختم دونوں کے اس میں آ جائے گا ہم تقسیم کر دیتے ہیں اس کو جس کا بیٹا تھا وہ کہنے لگی نا حضرت اس کو آپ نے آری سے دو ٹکڑے نہیں کرنا اسی کو دے دیں آپ چلو زندگی میں کبھی بیٹے کی زیارت تو ہو جائے کرے گی میں نہیں لیتی اس کو دے دوں حضرت سلیمان فرمان لگے تیرا ہی بیٹا تو ہی لے جا پھر اللہ کہتا ہے ففہمنا ہم سوریمان ہم نے سلیمان کو وہ سمجھا دی بات اس کے ساتھ ہی انبیاء امبیا علیہسلاسلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ السلاۃ السلام ان نم مماتا ابود نلہ یہ لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں یہ معبود اور عابد ان سب کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے ان کے خدا بھی شادی بھی دیں چلو تم بھی یہ بدھ بھی سب جھنڈ میں جا رہے ہیں تم اس کی پوجا کرتے تھے جاؤ یہ بزرگ ہے جس کی پوجا کرتے کے بھی ساتھ ہی جائے گا جاؤ آگ جاؤ کون بچیں گے صرف وہ بزرگ جو توحید والے تھے جو روکتے تھے صرف سے اور پھر بھی ان کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کہے گا نہیں اس کو ہم نہیں بھیجیں گے جہنم یہ بچ جائیں گے تم اور تمہارے محبوب جہنم میں جائیں گے اللہ اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ السوط وسلام ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم نے یتی بھیجا ہے تجھے بھیجا رہنما بنا کر اور کیا کچھ بنا کر صرف رہنما ہی نہیں بلکہ رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے اما اور سلام اللہ رحمتا للعالمین ہم نے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنائی ایک جہان کی بات نہیں ہے جنرل طور پر تین جہان ہیں عالم دنیا ہے عالم برزخ ہے عالم عقبہ یعنی آخرت کا یہ تین جہان ہے ویسے عالمین کی تفصیل میں کئی جہان آتے ہیں ہر مخلوق کا الگ جہان ہے ایک جہان ہے کوا ایک جہان ہے گائے ایک جہان ہے انسان ایک جہان ہے جن فرشت ایک ایک جہان ہے عالمی کئی کہتے ہیں سو سال کو ایک جہان کہتے ہیں ایک صدی ایک جہان ہے یہ تمام روایات ہیں اللہ کہتا ہے جتنے بھی جہان ہیں تمام جہانوں کے لیے محمد کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ حکمر اور دنیا بھی یہ جہان عالم دنیا ہے اس کے لیے بھی رحمت کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارنے والوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں آؤ تم جہنم میں نہ کہیں چلے جاؤ میرے آکا فرماتے ہیں میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک جلانے والا آگ جلاتا ہے پروانے آتے ہیں اور وہ زبردستی جی آگ میں گرنے کوشش کرتے ہیں وہ ان کو پیچھے ہٹاتا ہے وہ گرتے ہیں جلتے چلے جا رہے ہیں محمد و رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آخر جو میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے ہٹاتا ہوں تم مجھ پر غالب آ کر جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو حضور علیہ السلام فرماتے تو رحمت ہوئے محمد رسول اللہ جانوروں کے لیے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے بچ بچوں پر شفقت یتیموں پر شفقت بے باورتوں کے مل جا بابا محمد علیہ السلات یہ رحمت ہیں اللہ اکبر رحمت دنیا کے لیے جانور شکایت کرتا ہے حضور علیہ السلام پاس کرے ہے یا رسول اللہ یہ جو میرا مالک ہے نا کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم دیتا ہے محمد رسول اللہ بات اس کی سمجھتے ہیں پر بات سن ظلم نہ کیا کر حساب ہوگا کہ کے دن چارہ پورا دیا کر اس کو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور بھی باتیں ہی کرتے ہیں محمد رسول اللہ سے آپ شبقت فرماتے ہیں اسلام میرے بھائی عالم دنیا میں بھی رحمت کیسی رحمت بڑے, بڑے سے بڑا جابر ظالم جس نے محمد رسول اللہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہو اگر نائلہ کہہ کر محمد کی عدالت میں آ جاتا ہے علیہ السلات وسلام حضور یہاں تک کہتے ہیں تکلیف تو مجھے تیرے سے بڑی پہنچی مجھے حمزہ یاد آ جاتا ہے لیکن پیچھے چلا جا کر میری آنکھوں سے اللہ نے تجھ کو قبول کر لیا ہے تیرا اسلام قبول ہے میں نے بھی قبول کر لیا لیکن مجھے ذرا تکلیف پہنچتی ہے آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر زیادہ محمد رسول اللہ یہ رحمت ہے اللہ تریشاد اور قبر میں بھی رحمت عالم بر زخم رحمت محمد رسول اللہ علیہ السلات وسلام کیسے خبر میں پوچھا جاتا ہے مرو رب تیرا رب کون ہے تین قسم کے لوگ ہیں تین قسم کے جواب ہیں منافق مومن کافر مومن کہتا ہے وبی اللہ میرا رب اللہ ہے منافق کہتا ہے اقلبا یق النا لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا کافر کہتا ہاں ہا لا ادنی مجھے کوئی پتا نہیں ہے مرب تیرا رب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے مر نبی تیرا نبی کون ہے مومن کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ دوسرے حدیث میں آتا ہے اللہ واللہ ما تقول اللہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم مبروس مقروض کیا ہوا تھا اس شخص کے بارے اس شخص اس بشارہ قریب کا ہے معلوم ہوتا ہے محمد رسول اللہ حاضر ہیں قبر میں اس مشارہ قریب کے لیے جو ہوا ماتی بل صفی کم وہ کہتے ہیں قبر میں محمد رسول اللہ حاضر ہوتے ہیں اللہ سلسل بات عجیب الٹ ہے ملزم کٹہرے میں لایا جاتا ہے کبھی عدالت کو کٹہرے میں نہیں لے جایا جاتا عدالت ملزم کے سامنے پیش نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کیوں لے جایا جاتے ہیں وہاں ملزم کو سامنے لایا جاتا یہ کیوں لے جاتے ہیں تمام باتیں جھوٹ ہیں حدیث کا مانا نہیں سمجھا ہے حدیث میں لفظ ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں مغروس ہوا اس شخص جواب دینا چاہیے تھا رسول اللہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا پیغمبر ہے یہ میت کہتی ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے ان رسول اللہ ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے میت یہ کہہ رہی لایا تو جاتا ہے قبر میں میت کو دکھانے کے لیے اگر میت نے دیکھا نہیں ہے تو پھر لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر دیکھا ہے محمد رسول اللہ کو تو پھر ہوا رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پھر کہتی ہے رسول اللہ یہ اللہ کا پیغمر ہے وہ اللہ کا پیغمر کیوں کہا یہ لفظ بتاتے ہیں کہ میت کو نظر نہیں آتے محمد رسول اللہ اگر نہیں نظر آتے ہیں تو پھر لائے بھی نہیں جاتے ہیں یہ باتیں غلط ہیں ماں تکورسی دہردنی لدیب و شفیق ہوں اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تم تمہیں مغروس ہوا ہے یہ عرب کا ایک انداز ہے کیا پاکستان بنایا کس نے محمد علی جناح صاحب نے بنایا ہے یہ محمد علی جناح ہے جس نے پاکستان میں کہتے ہیں اپنی خطابات میں اس کی سکے پیش کرنے کے بعد یہ, یہ اس کی محنتیں یہ ہے محمد علی جناح کہتے ہیں یہ ہے حالانکہ یہاں تو نہیں ہوتا یہ ایک انداز ہے گفتگو کا اللہ نے وہی انداز اپنایا ہے جیسے حکیم میں حقیقت ہے اے میرے پیغمبر علی سات السلام میں کے دن ضرور ضروری پہنت خلقت خلقہ چھوڑو ذرا مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے زرمی کون ہے یہ ممکو بہار حدیث چھوڑو مجھ کو اور اس کو جو میری بات کو دکراتا دکراتا ہے ہے پاک کو میں ذرا اس کو دیکھوں کتنے پانی میں چھوڑو مجھ کو کیوں یہ جی اللہ کو کسی نے پکڑا ہوا ہے م. یہ ہمارا انداز آداب گفتگو ہمارے ہیں بہت بڑا پہلوان بیٹھا ہوتا میں کوئی اس کی غصہ ہی کا تو چھوڑنا ذرا مجھ کو پکڑا تو کسی نے نہیں ہوتا اس کو یہی انداز یہاں ہے <تصحان> <تصحان> اللہ یہاں بھی صفات ذکر کی گئی محمد رسول اللہ اس اس قسم کا شخص ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں اس کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ سکتے سننے کے بعد کہتے ہیں وہ بار رسول اللہ وہ اللہ کا بیگمبر ہے اور جب منافع وہ کہتے ہیں اکول عما یاقول الناس میں وہ کچھ کیا کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے کافر کہتے ہیں ہا ہا لا ادری میں نہیں جانتا ہوں ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں ہے ما دین میں اسلام میرا دین اسلام ہے یہ مومن کہتا ہے اللہ کہتا جاؤ افریشو لو میرا جن ان سدی آسمان سے آواز آتی میرے بننے نے سچ کہا ہے کافی شو لہو ملل جن اس کے لیے جنت کے بچونے بچھا دو وقت لہو باب الل جنا اس کی خبر میں دروازہ جنت کی طرف کھول دو آسمان سے آواز آتی ہے جو جواب صحیح نہیں دیتا آسمان سے آواز آتی انکا جاب وہ ابدی کا لفظ نہیں ہے مومن کے لیے یہ تھا انسدا کادی میرے بننے نے سچ کہا وہاں ابد بنائی نہیں ابھی کیوں کہے؟ اللہ نے فرمایا ان کا جابا یہ جھوٹ ہے لہو من النار جہنم کے بچھونے بچا دو وقت لہو بابن جن جہنم اللہ جہنم اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کے لئے حد نگاہ تک قبر کھل جاتی ہے کافر کے لیے تنگ ہو جاتی ہے اللہ عصب کے اللہ رحمت اللہ عالمی وہاں بھی محمد رحمت اللہ عالمی ہے یہی کام آئے گی قبر میں جس شخص کے عمل نامے پر محمدی مہر ہے واپ فرشتے کہیں گے کہ واقعی صحیح ہے تم کنو مت جس طرح نئی نویلی دورن سو جاتی تو سو جا اللہ ہی تجھ کو جگائے گا اب کوئی نہیں جگائے گا وما ارسلناك الا رحمة للعالمین اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو یا ايها الناس تقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک بڑا ہولناک ہے ذرا بچ کے رہو یوم ترونها تذل كل مضغہ عما ارض وتظهر كل ذات حمل حملها وتناسى سکارا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فرمایا قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے اور اپنے بچے دودھ پلانے والی بچے دودھ جس کو پلاتی اس کو بھول جائے گی حمل واریوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے فرمایا تو دیکھے گئے محمد ان کو نشے میں نشے میں کوئی نہیں ہوگا بلا عذاب آزاب ہوا شریف لیکن عذاب اللہ کا بڑا سخت ہے بچ جاؤ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کم ذکر فرمایا ہم نے تجھ کو پیدا کس بات سے کیا ہے کھڑکنی مٹی سے ہم نے مٹی سے تجھ کو بتایا بنایا ایک ایسی چیز سے جس کا نام زبان پر لانا بھی ادب کے خلاف ہے فَمَيَا هَلْ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ لَمْ يَكُن شَيْئًا انسان کچھ بڑا ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تو ایسی چیز رہا تیرا وہ قابل ہے ذکر چیز نہیں نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا انسان جس سے تجھے بنایا گیا ہے ہم تجھے بنایا ہم نے وہ چیز اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر جلتا چلتا ہے مینا سے می ایسے لوگ ہیں کنارے پہ کھڑے ہیں کیا اگر ایمان کی طرف سے بڑائی ملتی ہے ان کو بھی کچھ ملتا ایماندار ہیں نہیں تو کہتے ہم پیچھے ہٹ گئے یہ بھی انداز ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے کو ہم نے بڑا اونچا مقام ادا کیا نہیں اس کے مقام میں اس کی قربانی کا ذکر ہے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے اس انداز میں فرمایا ہم نے وز تم بھی قربانی کیا کرو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر اضافی یہ کیا ہے فرما سنت تمہارے باد ابراہیم کی سنت ہے قربانی کیا کرو مختصر بات کر کے آگے چلتا ہوں فرمائیں بولو اللہ کی احمد کر نام جن کو ہم دنیا میں تمکنت عطا کرتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں ہم ان کو بہت بڑا یعنی تسلط عطا کر دیتے ہیں ان کا کام کیا ہے ایماندار ہو تو اقام السلاتا وا تم الزکات وامروبل معروف ونا ہو عی من کر واقل ایماندار ہا کم کا کام ہے اقام السلا نماز پڑھیں لوگ ان کا نماز پڑھو وہ تب الزک ادا کریں وہ مروبل نیکی کا کام کریں وہ عن ہو منکر کام سے روکیں میراثر ریس نہ کرائیں یہ بے حیائی کے کاموں کا حکومتی سطح پر آغاز ہوا اللہ نے زلزلوں کے ساتھ تمام بہت سا علاقہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا کیوں تو تم نے ایسے ہاتھوں مسلط کی اپنے پر مولوی ہو کر عالم ہو کر تم ڈگ گئے تم نے ڈالرس کی چمک دمک میں اپنے ایمان کو برباد کر دیا ایسے شخص کو ظالم ہے جس کو پتہ نہیں دین کیا ہے جو عورت مرد کو برہنا دیکھنا چاہتا ہے برہنا دور لگوانا چاہتا ہے بے حیات بے غیرت سے بے غیرت بھی کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا ہے جو یہ کام کرانا چاہتا ہے شراب عام بدکاری آم. جب شراب عام ہوتی ہے بدکاری عام ہوتی ہے بے حیائی عام ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میری بات نہیں ہے اس کے بعد اللہ ابرعز نے آخر میں فرمایا الناس اے لوگوں ایک مثال بیان کرنے لگے کان لگا کر سننا اجتماع جن کو تم اللہ کے واپ پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں وہ لبی اگر اگرچہ اچھے کیوں نہ ہو جائیں مل جل کر پوری کبتے مشتبے کر کے بنائیں فیکٹریاں لگانے تقسیم کرنے یہ حصہ میں بناتا ہوں یہ میں بناتا ہوں نہیں بنا سکتے وہ لب اشتماولہ وہیں اگر مکھی ان کے مزار سے کچھ اٹھا کر لے جاتی ہے چھین کر رب نے چھین کر کا لفظ بولا ہے اٹھا کر نہیں کہا اگر مکھھی چھیننے چھین کا کیا مانا اتنے میں چھینتا ہوں وہ چھیننے نہیں دیتا میں لینا چاہتا ہوں وہ لینے نہیں دیتا اس میں طاقت ہے وہ کہتا خبردار میں نہیں تجھے چیننے دوں اللہ کہتا ہے مکھھی اتنی طاقتور ہے تمہارا خدا اس کے چھیننے کو روک سکتا چھین کا تصور دیا اللہ نے پکڑنے کی بات نہیں کیا اللہ کہتا ہے وہ اس سے چھڑا سکتے نہیں غور و مطلوب طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور وہ میں قدر اللہ کا قادری اللہ کا قدر انہوں نے جانا ہی نہیں ہے آخر میں فرمایا وجاہد اللہ حتہ جہادی ایمان والو اللہ کے راہ میں جہاد کرو جہاد میں تم با... تمام باتیں آ جاتی ہیں جہاد فی سبیل اللہ میدان کا بھی آ جاتا ہے اور اپنے اس دین اپنے آپ پر نافذ کرنا یہ بھی جہاد ہے گھر والوں کو کہہ رہے نماز پڑھو یہ بھی جہاد میں آتا ہے صدقات کرو گھر پر ایمان نافذ کرنا اسلام نافذ کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے اپنے آپ کو اپنے حل ویال کو جہنم سے بچا لو جانم سے بچا لو قرآن کہتا اپنے آپ کو بھی اور اہل و یار آپ نماز پڑھتے ہیں میں پڑھتا ہوں گھر میں بچے سوئے ہوئے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ ان کو ساتھ نہیں لاتے ہیں اپنے ہم پوچھا جائے گا وجاہ رب اللہ کا جہادی جہاد کا پوری طرح تمہیں اللہ نے چن لیا ہے عم کے دینی نہاوت اللہ نے تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کی ہے عدیم یسون محمد رسول اللہ فرماتے ہیں دین آسان ہے کل میسر اللہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے تو فرماتے ہیں مِلَّتَ یہ مذہب جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں کس کا مذہبی اسلات و اسلام کا مذہب یعنی توحید کا مذہب یہ ایک بنیاد ہے تمام نبیوں کا ایک ہی مسئلہ ہے آج آگے امہا تنا شتا آگے مسائل متفرق ہیں فرمایا ملت رہا تھا ابراہیم وہی دین محمد رسول اللہ پیش فرما رہے ہیں علی ابراہیم بدھ سکن تھا محمد رسول اللہ بھی بدھ ہیں ہے ابراہیم بتوں کے مخالف تھے محمد رسول اللہ بتوں کے مخالف ہیں ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا لاسٹ میں تیرے لیے بخش کی دعا مانگوں گا ادھر محمد رسول اللہ نہیں فرمایا چا چا، میں بھی تیرے لیے بخش کی دعا مانگوں گا محمد رسول اللہ نے فرمایا ادھر اللہ کہ ابراہیم کو جب پتا چل گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے تبر عین ہوں حضرت ابراہیم نے بیساجی کا اعلان فرمایا وہ اللہ کا دشمن ہے لہذا میں تیرے لیے مقصد کی دعا نہیں مانگوں گا فیامت کے دن جب ابراہیم کا باپ سامنے آئے گا تو لوگ کہیں گے ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل الرحمن کہیں گے اللہ ایسا کون سی رسوائی بڑی ہے میرے بدبخت باپ کے باپ سے یہ باپ جہنم میں جا رہا ہے یہ رسوائی نہیں ہے نہیں رخیز اخذا مین ابل اباز اللہ فرمائے گایم ذرا نیچے دیکھو پاؤں کی طرف دیکھا اوپر اٹھاؤ دیان اوپر کیا ایک بچھو ہے جس کے پیشانی کے اس کے کاگوں کو جکڑا ہوا ہے اس کو جہنم میں گرا رہے ہیں فرمایا ابراہیم جہنم کا عذاب تیرے باپ سے ٹل نہیں سکتا شکل بدل سکتے ہیں ہم اس کی یہ نہیں ٹلے گا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کائنات ساری ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن ابراہیم کا باپ نہیں پہچانا جائے گا اس کو اس رنگ میں ہم جہنم میں پھینک دیں گے مل لگا دیے ابراہیم تملمی اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے وہ کئی بھائی ہمارے کہتے ہیں نا ایر عزیز کون سا نام ہے ایر سنت کون سا نام ہے یہ کون نام تو مسلمان ہے تمہارا ابراہیم نے مسلمان رکھا ہے تمہارا نام تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المسلم اولمسلمات ولمین ولمات رب نے تمہارا نام مومن بھی رکھا ہے جماعت المؤمنین تو کبھی کسی نے نام اپنا نہیں رکھا ہے جماعت المؤمنین بھی رکھنا جب نے نام رکھے ابراہیم نے مسلمان رکھا ہے تم مسلمین کہتے ہو رب نے تمہارا نام مومنین بھی رکھا ہے ان المسلمین اول مسلمات ولم اولمنات ولقانتی اول قانقات وسوادطین رب نے تمہارا ساجتیین بھی نام رکھا ہے یہ صفاتی نام اللہ نے تمہارے رکھے ہیں ابراہیم کے نام کو تم پھوکیے دیتے ہو باقی رب کا نام رکھا پسند نہیں ہے نہیں بات یہ ہے نام مذہب پر اسلام ہمارا مذہب اسلام ہے نام, مسلمان ہے نام ایماندار ہے سب کچھ ہے لیکن یاد رکھیے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد علی وسلام یہ جو میں تم قرآن اتارا ہے خلا اللہ کا باخر نفس آسانی ہند ان لوگوں کے پیچھے پیچھے آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں ان کے غم میں یہ مانتے کیوں نہیں ہے بے وقوفی کی بنا پر اس حدیث کو مانتے نہیں ہیں اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں کبھی حدیث اللہ ای حدیث حدیث اللہ نے قرآن کو کہا وہ اللہ حدیث اللہ سے بڑھ کر حدیث میں بات میں سچا کون ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے لوگوں نے کہا ہم ہمارا ہماری نسبت بونیفا کی طرف ہے کسی نے کہا شافی کی طرف ہے کسی نے کہا مالک کی, مالک کی طرف ہے کسی نے کہا امام احمد, احمد کی طرف ہم منسوب ہوتے ہیں کسی نے رضوی کی طرف کسی نے کی طرف کسی نے کی طرف اپنی نسبت کر لی حدیثوں نے کہا سب تو مسلمان کہلا رہی ہیں انہوں نے اپنی اپنی نسبتیں اپنی قائم کر لی ہیں ہمیں کیا چاہیے کرنا ہم مگر کسی اپنے باپ کے نام پر کسی بچی کے نام پر دین کے نام رکھتے ہیں یہ تو بات غلط ہے جہالت جی ہے ہم اپنا نام کس انداز سے کرائیں گے ہم اپنا نام ایسے لفظ سے قائم کریں گے جو لفظ محمد رسول اللہ کے دین کی پوری طرح تعبیر تعبیر ہو ہم اس نام سے جس نام سے پتا چلے کہ یہ اللہ ہے اللہ کا دین ہے یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے انہوں نے کہا ہم آئے عدیض کیا جاتے ہیں تم, تم کیوں کہا کہاں سے آئے عدیض سے لفظ حل تم نے فاروق کر اللہ کا آرام باہر تشریف لائے لوگ پڑھ پڑھا رہے تھے قرآن و سنت اور آپ اے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہنے لگے سیاتی کم تم قوم تمہارے پاس ایک قوم آئے گی بشبہات جو جادو بات تم کے شبہات قرآن ہے اپنے ساتھیوں کہنے لگے تمہارے پاس ایک قوم آئے گی جو قرآن کے شبہات یعنی مشبہار پیش کر کے جھگڑا کریں گے کیا اللہ کی چاند ہے پنڈلی ہے کیسی ہے لہسا کا مسلی ہی شہ اس کی مثر تو کوئی نہیں ہے اس کے ہاتھ ہیں اس کا منہ ہے اس کی آنکھیں ہیں کرامیانی نے جہمیانی موتضلانی جو بنیاد ہے حلفیت ان کی انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی صفات کا اللہ کی صفات کے منکر کر کا کا تذکران ہاتھوں کا نہ پاؤں کا اللہ قرآن, پیش، قرآن میں پیش کرتا ہے اللہ اپنی سفتیں پیش کرتا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے آخری حصہ اپنی بخاری کا اس بات پر کتاب کتاب ال توحید ور رد کتاب توحید بہت علی الجہمیہ جہمیہ پر رج اللہ کی صفات پیش کر رہے ہیں اللہ کی صفات پیش کر رہے ہیں حرض عمر فاروق کہتے ہیں تمہارے پاس ایک قوم آئے کہ شبہات القرآن مشبہات پیش کر کے جھگڑا کریں گے بتا تم نے کیا کرنا ہے حرض عمر کہتے ہیں خخصو ہم تم ان کو سنت سے جواب دینا اپنی عقل سے نہیں محمد رسول اللہ کی حدیث سے سنت سے جواب دینا ہے کیوں میں جانتا ہوں اس وقت روئے زمین پر عمر فاروق کہتے ہیں عمر فاروق میرا, میرا یقین ہے ایمان ہے اس وقت روئے زمین پر تم اے اہل سنت اہل حدیث تم سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے حال عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ معلوم ہوتا ہے یہ اہل سنت کے لفظ اور اہل حدیث عمر فاروق کی زبان پر آ رہا ہے جاؤ صرف صابر حدیث خدا کر دیکھو مستند ذکر موجود ہے اس میں اور قاضی ابو یوسف کہتا ہے باہر اس کے دروازے پر اہل حدیث کرے ہیں کہتا ہے حدیثو اہل حدیث میری یہ وہ ابو یوسف ہے جس نے فقانتیہ کو بدلی اپنے فیصلوں کے جج ہونے کی بنا پر نافذ کیا ہے یہ کہتا ہو اہل حدیث کی جماعت کدھر یہ بھی پوچھا کدھر دیکھتے کہتا ہے اہل حدیث کی جماعت اللہ کی قسم آسمان کے نیچے زمین پر زمین کے اوپر تم سے بہتر کوئی جماعت نہیں کیونکہ تم نے محمد کے دین کو پڑھا ہے اور پڑھاتے ہو تم اہل حدیث کا لفظ بولا ہے ان پر قاضی ابو یوسف نے رحمت اللہ علیہ اس بنا پر اور پھر کازی ابن مبارک کہتا ہے ابو عنیفا کا شاگرد وہ کہتا ہے قسم کے بغیر کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا ہے عبداللہ ابن مبارک کا فیصلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں تو متابی تم ابراہیم اہل حدیث کو قربان جائیں تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کس قسم کا مقدر تمہارا جگا دیا ہے انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کی طرف دین کی نسبت کر لی بستیوں کی طرف دین کی نسبت کر لی تم نے ایسا لفظ ایسا لفظ اپنی ذات کے لیے اختیار کیا جو قرآن و سنت کی پوری طرح عبارت ہے اور تم نے اپنے اباؤ اجداد کو مقدم نہیں رکھا ہے تم کہتے تو میرا باپ غلط ہے تو غلط ہے محمد کی بات سچی ہے صبح فأعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فيكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لمسال للناس والله بكل شيء عليم سورت نور کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑی ہے اس سے پیش کر سورت مومنون ہے مؤمنون کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون اہل ایمان فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے اللہ دین فی سال خواش وہ لوگ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں ولدین جو لغویات سے منہ مو موڑتے ہیں ولدین احمل فاعلون جو زکات کے کرنے والے ہیں ولدین احمر ام حافظ جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ آڈا ازوا دیں مغما ملا کرتا ایمان ہاں بیویاں اور لویا ان کے لیے حلال کس طرح ملتا ہے ایمان, ایمان میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے ایمان کی تاریخ تفصیل کرتے ہیں ایمان کہتے ہیں یقین کو تصدیق صرف تصدیق نہ اور اس کی تفسیر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایوان کہتے ہیں اقرار باللسان لسان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا محدثین کرام کہتے ہیں اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا وتصدیق تصدیق دل سے تصدیق کرنا وعمل بالارکان ارکان کے ساتھ عمل کرنا تین باتوں کا ہونا ایمان میں ضروری زبان سے اقرار کیا ہے دل سے نہیں مانا یہ شخص منافق ہے دل سے مانتا ہے زبان سے اقرار نہیں کیا یہ کافر ہے اس کی مثال ایسے جیسے حضرت محمد رسول اللہ کا چچا صلو حج اس نے دل سے تو مانا ہے وہ کہتا ہے قد عالم تو بے محمد صلح صلح. مِن دینا میں نے دل سے جان لیا ہے علم یعلم دل کا فی ہے کال قلوب میں سے ہے میں نے دل سے جان لیا ہے کہ دین محمد وسلم تمام دینوں سے بہترین دین ہے لول الملامت و حضرات اگر ملامت کا ڈر نہ ہوتا یا گالی گلوچ آر کا خطرہ نہ ہوتا لوجت تنی سمحم مزا کا مبینہ اے میرے بتیج محمد سوگس تو بجھ کو پھر ظاہر باہر اپنا فرما بردار مانگتا ماننے والا پاتا دل سے اس نے مانا لیکن زبان سے نہیں مانا وہ بھی کافر ہے اور اس کو سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ہوگا جوتے پہنا دیے جائیں گے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا اور زور فما اس کے ساتھ اس کا دماغ ابل رہا ہوگا یہ ہے ایک بات دوسری بات زبان سے اقرار دل سے تصدیق عمل بالارکان کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں عمل یہ ہے فقہ حنفیہ کی بات عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں اور جب عمل کا ایمان سے تعلق نہیں ہے ایمان بڑے گٹے گا نہیں پھر عمل سے ہی بڑھنا ہے عمل سے گھٹنا ہے بڑے گٹے گا کیسے پھر ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں وہ کہتے ہیں. ایمان ایک جامد چیز ہے پھر یہاں تک ان کا خیال ہے ایمان ایمانسماوا کی وب آسمان و زمین والوں کا سب کا ایمان برابر ہے یہ ایمان میں سب برابر ہیں یعنی انبیاء اولیاء اجتیا ایک فاسق پاجے لا اللہ کہنے والا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب برابر ہیں ایمان فی لمال اعمال میں کمی ریشیا کی وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ ایمان یہ بات غلط ہے ایمام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بانے ہیں ایمان بڑھتا ہے گٹتا ہے ایمان کے ساتھ عمل کا تعلق ہے اس کے بغیر ایمان نہیں چلتا ہے ایمان کے ساتھ عمل کا واسطہ ہے المؤمنون مومن کامیاب ہے میرے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان نصیب فی اسلام میری امت کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے المرجیت و ایک مرجیہ ہے ایک قدریہ ہے مرجیہ ارجا سے ہے عمل کو ایمان سے الگ کر دیا مؤخر کر دیا قدریہ تقدیر کے منکر ہیں یہ دونوں ان دونوں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں محمد رسول اللہ فرما کے نئی سلمان نصیب فی الاسلام اور پھر قد افلح المؤمنون کامیاب ہیں جو نماز میں آج کرتے ہیں لغ باتوں سے حراض کرتے ہیں زکات پکرنے والے ہیں اپنی عزمتوں شرمگاہوں کا تحفظ کرتے ہیں اللہ علی ازواجہم صرف دو چیزیں حران بیویاں اور لونڈیاں لونڈیوں کے آدات ہیں یوں ہی نہیں پگڑا لوڈی بنا لی جب نوکرانی رکھ لی یہ نہیں, نہیں لونڈیاں مفتوحا قوم اس کی بہو بیٹیاں بچیاں جو غنیمت کے مال میں آتی ہیں تقسیم ہو جاتی ہیں پھر ان کے بھی آگے آداب ہیں باپ کی لونڈی بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے بیٹا اس پہ کچھ تعلق نہیں رکھ سکتا ہے یہ آداب ہیں اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا سردار بیٹا اگر لوڈی جنم دیتی ہے تو اس کو امی غلط کہتے ہیں سردار کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت کچھ بیاضمایا لوگوں نے تاثر غلط دیا لوڈیاں یہ تقبیہ آئی ہے لوڈیا نہیں یہ بات نہیں ہے اس میں بہت اچھے طریقے رستے موجود ہیں محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا یہ دو ہی ہیں جو حلال ہیں بیویاں اور لوڈیاں باقی ہرا نکاح مدا بھی ختم ہو گیا نکاح حرالا بھی جاتا رہا یہ سب حرام ہے نکاح حرالا کیا ہے مدا کیا ہے مدا تو ہمارے اہل تشریوں میں ہے اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں درست سمجھتے ہیں بلکہ اس کے کرنے والے کہتے ہیں بڑا باشرف انسان ہے ایک مرتبہ متا کرتا ہے حضرت محمد کے مقام کو پہنچ جاتا ہے دوسری مرتبہ کرتا ہے علی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس قسم کی ان میں خوراکات موجود ہیں مدا کچھ نہیں پہلے حلال تھا پھر حرام ہوا رسول محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روک دیا ہے گھریلو گزے گری کے گوشت سے اور متاثر ابن قیم محمد اللہ اجازت اللہ خان میں لکھا ہے یہ جو حلالہ آج کل اللہ لوگ کرواتے پھرتے ہیں تین طلاق ایک اٹھی دے دو حلالہ کراؤ تو پھر واپس ہو سکتا نہیں تو نہیں حلالہ ایک بے حیائی ہے مسند احمد نسائی ترمدی ترمدی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اس بحلانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو. رسول اللہ, اللہ حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے حافظ نے تیم لکھتے ہیں حلالہ تیرا وجود کی بنا پر متاثر بدتر ہے سب سے پہلی بات کہ مدعا اسلام میں حلال رہا ہے پھر حرام ہوا حلالے کا وجود اسلام نے گوارہ ہی نہیں کیا اس کو شروع سے گندم کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا پھر دوسری بات ہے نکاح انسان کرتا ہے تو اپنی غرض ہوتی ہے اس میں اپنی عصمت اپنی عفت مقصود ہوتی ہے اپنی خواہشات کی اچھے طریقے سے تکمیل ہوتی ہے لیکن جو نکاح حلال ہے اس میں کسی کے لیے وہ کر رہا ہے کسی کے لیے حلال کرنے کی خاطر جس میں اپنی غرض نہیں ہے وہ نکاح نکاح نہیں ہے وہ حرام ہے حرام کاری ہے اپنی غرض نہیں ہے اس میں ما اللہ جی الفر اس کے بعد اللہ عبر عزت انسان کی تخلیق کا سلسلہ بتایا کیسے پیدا ہوا کس طرح ہم نے اس کو بنایا مٹی سے بنایا پھر انبیاء اور قوموں کا مکالما آیا تم بشرو ہم تمہیں کیسے مانے پھر فرمایا کرو میرت والے کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور کام اچھے کرو عمل اچھے کرو پہلے کھانا تمہارا پاکیزہ ہو پھر عمل اچھے ہوں اگر حلال نہیں کھاتے کام جتنے مرضی کرتے رہو اچھے وہ کام اچھے اچھے نہیں ہوں گے پہلے حلال کا کھانا اسی طرح ہم ایمان کو بھی کہا لدینا منو مشکر تو کھاؤ حلال کھاؤ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو بعد میں عمل کی بات ہے مشکراللہ اب عمل کرو اللہ کا قدر کرو تم پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنے دلائل پیش کیے میں نے آسمان بنایا زمین بنائی سب کچھ بنایا عرش عظیم کا میں مالک میں لوگوں کو پناہ دیتا ہوں میں جس کو پکڑنا چاہوں اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا پھر آخر میں فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلۃ علیہ السلام جن کے پرڑے عمل سے خالی ہو گئے نیک آمال سے ان کو جہنم میں جانا ہوگا تلفا وجوہ ہوں منا وہی ہے جہنم میں ان کے چہروں کو آگ جلس دے گی کیسے اوپر والا ہونٹ پیشانی تک اوپر دھس جائے گا نیچے والا ہونٹ وہ ناف تک نیچے لٹک جائے گا اللہ اکبر وہ اللہ کو پکارتے رہیں گے اللہ ہمیں بچا چھوڑ دے جانم سے نکال دے غلط اللہ اس سے نکال پکارتے رہیں گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اخصوفی ہاں ولا تو دتکار ہے تمہارے لیے دور ہو جاؤ ہٹکار ہے تم پر میرے سے کلام مت کرو تم نے یہی سمجھا تھا آصف تما خلپنا تم, تم آبا سن ہم نے تم نے بےسود بنایا تھا یہی سمجھ رکھا تھا تم نے نہیں بے سود نہیں کسی مقصد کے لیے بنایا تھا پھر سورت نور آئی شروع میں اللہ نے زانی اور مرد اور عورتوں کے مسائل بیان فرمائے احکام بیان فرمائے ان کی حدود کا تذکرہ کیا پھر ایک بہت بڑی نقطے کی بات اہم ذکر کر دی تنو مشے کا مشرق زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرق عورت سے مشرق عورت سے نکاح کوئی کرنا چاہے مشرق عورت بھی کرے تو کسی زانی مرد سے یا مشرق مرد سے کرے زانیہ کرنا چاہے نکاح تو محرمت علی کارینشتے اہل ایمان پر ہرا غور فرمائیں مشرق کے ساتھ زانی کی مماثلت کیا ہے تشبیح کیا ہے یا وہ زانی مشرق سے نکاح کرے یا زانیہ سے کرے اس سے تجبی کیا ہے تشبیح بڑی کامل ہے یہاں کیسے جس طرح مشرق کو ایک اللہ پر سکون حاصل نہیں ہوتا ایک اللہ پر کسی طرح بدکار انسان کو ایک حلال بیوی پر سکون اور قناک حاصل نہیں ہوتی ہے یہ مشرق ایک اللہ پر راضی نہیں ہے اور یہ ایک حلال بیوی پر راضی نہیں ہے ان دونوں میں مماثلت ہے فرمایا یہ رشتے اہل ایمان پر حرام ہے اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی, عنہ بنت رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا ان پر الزام تراشی کا مسئلہ آیا کتنی مدت گزر گئی میکیں چلی گئی روتی رہی پتہ چلا تو کاش کے میں مر جاؤں نہ زندہ ہوتی یہ سب باتیں آتی رہی مسلمان بھی مناسبوں کے پراپر گنڈے میں الجھ گئے انہوں نے کہا ہاں بھائی تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دو سے بچتی ہے اللہ فرماتا ہے کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب یہ تم نے بہتان سنا تو کیوں نہیں کہہ دیا صبح نہ بہتان عظیم تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا یہ تو بہتان عظیم ہے اللہ آخر میں ایک بات بیان فرما دی بہترین قانون اور ضابطہ فرمایا میرا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ضابطہ قائم کر دیا الـ الـ و نا پاک عورت نپاک مردوں کے لیے ہیں نا پاک مرد نپاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں یہ انتخاب میرا ہے میں نے محمد کا نکاح کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے میرا نبی پاک ہے جس طرح کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی پاک نہیں ہے اس طرح آپ کی بیویوں جیسا عائشہ جیسا بھی کوئی اور میں پاک اور مقدس ہو سکتا اولا یقول فرمایا گھروں میں یوں ہی داخل نہ ہو جائے کرو آواز دیا کرو آداب ہے پردہ ہے گھرم کے جو دروازے میں سے خلا ہوتا ہے اس میں بھی مت جھانکو میری آقا فرماتے ہیں جو اس میں سے جھانکتا ہے اگر چھری ہے تو پکڑ کے مار دو اس کی آنکھ میں اس میں سے ہی کیوں جھانکتا ہے اجازت کس لیے اجازت جھانکنے کے لیے ہوتی ہے پہلے اجازت طلب کرو اگر وہاں سے آواز نہیں آتی تین دفعہ آواز دو دستک دو جواب نہیں ملتا واپس ہو جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نے ایک صحابی کو بلایا آ گیا اس تعالیٰ السلام علیکم السلام علیکم دربار دستک دے رہا ہے جواب کوئی نہیں آ رہا تین بار کہ واپس لوٹ گیا فاروق اعظم نے پھر دوبارہ اس کو بلا لیا پھر تو کیوں چلا گیا تھا میں نے تجھے بلایا تھا حضرت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے تین مرتبہ آواز دو جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ عمر فاروق نے سمجھا شاید کہیں ایسا نہ ہو میرے جاہو جلال سے ڈرتے ہوئے خانخواہ رسول اللہ کی طرف منسوخ کر دی ہے بات اس نے کہ حضور نے فرمایا فرمانے لگے جاؤ اس حدیث پر کوئی گواہ پیش کرو مگر حد ہوگی تیری کمر پہ حد رکھی تو کی حد لگائی جائے گی اسی کوڑے لگائے جائیں گے جاؤ لاؤ جا کے گواہ پیش کرو تو خوب منہ لٹکایا گیا کون گواہ ہو سکتا مجھے پتا بھی نہیں جس وقت رسول اللہ سن یہ باتیں بیان فرمائی تھی اس وقت حضور اہسان کے پاس کون بیٹھا تھا بڑا پریشان آ گیا ساری پوچھتے بھائی پریشان کیوں ہے آپ کہنے لگے اس بات سے کہنا یہ بھی کوئی بات ہے یہ تو ہمارا چھوٹا سا بچہ جو اس وقت موجود تھا جاؤ اس کو لے جاؤ یہ گواہی دے دے گا اللہ حکبر بچہ چلا گیا گواہی دے دی ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے کو ایک درس دیا کہ محمد الرسول اللہ کی بات یوں ہی کوئی بیان کر دے نہیں مانی جا سکتی یہاں سند کی ضرورت ہے تصدیق کی ضرورت ہے یہ ضابطے ہیں محدثین کرام کے حدیث کو ایسی ویسی چیز نہیں ہے یہ بڑے بڑے وہ فکر سکالر لکھ گئے چند انسانوں سے چند انسانوں تک حدیث چلی آئی ہے ہو سکتا ہے جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہو صحیح ہو سکتا ہے جس کو صحیح کہا ہو ضعیف ہو فطرت سلیم اقل سلیم جس کو مان لے مان لو بغیر نرط کر دو. یہ بات غلط ہے اصول حدیث کا کلا خبر کر دیا اس طرح سے اللہ اکبر میرے بھائیو محدثین نے جتنے ضابطے پیش کیے ہیں اصول حدیث کے وہ قرآن سنت سے لیے ہیں مثلا ایک ذات کیا ہے صحابہ کے بارے میں ان کا فیصلہ صحابہ صاحب تمام تر عادل ہیں جب لب صحابی کا آئے گا وہاں غلطی کا امکان ختم ہو جائے گا حدیث کے بیان میں غلطی کا امکان نہیں رہے گا کہاں سے لیا ہے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا المؤمنون حقا جو پکے سچے مومن ہے قرآن سے نہیں بات یہ اللہ نے کرام نے بڑی محنتیں کی ہیں اس سے آگے چلے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بتا دیجئے کہہ دیجئے یا اردو مینب نگاہوں کو نیچا کرو یا خضو فروجہ ہوں اپنی شرمزاؤں کی حفاظت کرو ذرا علی کا یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اللہ نے یہ اعلان کر دیا اہل ایمان عورتوں کے لیے کہا یا من کلو یہ لمبی آیت پیش کر دی اللہ نے آداب بیان فرما دیے فرمایا نگاہوں کو نیچا رکھو اہل ایمان مجاہدین کلشکر جا رہا ہے آگے دیکھا مسلمانوں کی گزرگاہ پر نوجوان نیم ہو لباسوں میں زیب وزینت سے آراست کا پہراستہ کھڑی ہوئی ہیں یہ ایک اہل کتاب کی چال تھی ان کا خیال تھا کسی ایک مرد مسلم کی نگاہ غلط انداز ان پر پڑ گئی تو مسلمان برباد ہو جائیں گے ان کا طریقہ ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا ہمیشہ انگریز نے مسلمان کو تباہ کیا ہے تو اس, اس کو معاشرتی طور پر برباد کیا ہے اس کو ماحولیاتی طور پر تباہ کیا ہے پردہ ختم کیا ننگی برہنہ عورتیں بھیج دی لڑکیاں بھیج دی یہ انداز اب قیبل بھیج دی بڑا کچھ بھیج دیا میرا ریس ہو ہمارے بغیر مسلمان اس میں الجھ گئے یہ ہونا چاہیے بھائی یہ ان کی پرانی سازش ہے مسلمانوں کے جرنیل نے دور سے دیکھا کہ بہت بڑی آزمائش آ رہی ہے فوجیوں بیٹھ جاؤ بات سن لو خود فرمایا کہنے لگا اللہ نے فرمایا کو نہیں اردو میں نب سارے فروجا ہوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو آگے آزمائش آ رہی ہے سے ایک آدمی آگے لگا دو اس کے پیچھے قطار در قطار چلے جاؤ آنکھیں بند کر کے وہ ایک آنکھ سے آگے گزر جائے گا تم نے اپنی نگاہ ان پر نہیں ڈالنی اللہ بہت اس انداز سے وہ گزر گئے اہل کتاب نے وہیں گٹنے ٹیک دیے کہنے لگے غلامان محمد کو پائمال کرنا بڑی ختم بڑی بات ہے معمولی بات لی. ان کو فتح یاد کون کر سکتا ہے ان کو فتح کون کر سکتا ہے اس قوم کو کوئی نہیں کر سکتا ہے بھائی میرے آقا نے فرمایا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دیکھو کسی عورت کو نگاہ پڑتی ہے اچانک ایک نظر تیرے لیے پھر نہیں دوسری نگاہ تیرے لیے نہیں ہے یہ آداب ہیں عورتوں سے فرمایا تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کرو ننگی نہیں چل سکتی ہو تم نیم اوریاں نہیں چل سکتی ہو چہرہ نکاب کے بغیر ننگا لے جا کر نہیں چل سکتی ہو یہاں آ ما علامہ زہارامینا کی تفصیل میں بہت دنیا الجھی حتہ کے شیخ البانی بھی الجھ گئے انہوں نے بھی لکھ دیا چہرہ تو اس میں نہیں آتا اس پر نقاب کی ضرورت نہیں ہے مدر کے رقوع کی رکت میں بھی البانی صاحب ادھر الجھ گئے ہمارا دین تقلیدی دین نہیں ہے البانی ہو یا کوئی ہو محمد و رسول اللہ سے جو بات ثابت ہم تو اس کو مانتے ہیں عائشہ صدیقہ کہتی ہے جہاں عورتوں کو پردے کی ضرورت نہیں ہے آج میں وہاں بھی ہم پردہ کرتی تھی نقاب کرتی تھی جب سامنے مرد آیا کرتے تھے ان ملاوں نے کیا کہا اگر طریقے میں سے یہ بات نہیں ہے ہاں دیکھ سکتی ہو رستہ دیکھ سکتی ہو بہت دیڑ ہے اجازت ہے لیکن مکمل طور پر تمہیں حکم دو کہ تم پردہ نہیں کرو نہیں اللہ تاشہ سے پوچھو کس طرح پردہ کرنا ہے کرتی ہے وہ اس موقع پر بھی کرتی ہے اللہ اکبر اس کے بعد یہ مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا انکی ہو فرمایا جو تم میں سے راٹ ہو جاتے ہیں تلاق ہو جاتی ہے یہ تلاب دے دیتا ہے بیوی کے بغیر ہے بیوی کو مقامت کے بغیر ہے ایک دفعہ نکاح ہو گیا فرمایا حکمن ان کا نکاح جلدی کرو محمد رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا ان کو بیکار نہ رکھو نکاح کر دو اگر فقیر بھی ہیں یہ کونوں فقری فخر اللہ فخری اگر فقیر ہیں تو نکاح کے بعد اللہ اس کو غنی کر دے گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ کے پاس ایک صاحبی آیا یا رسول اللہ بھوک سے مر رہے ہیں گھر میں کھانا پینا نہیں ہے آقا فرماتے ہیں نکاح کر لو ہمارے جیسا ہوتا کیا پہلے بھوک مر رہے آپ فرماتے ایک اور کر لو نکاح آپ نکاح کر لو نکاح کر لیا آگے یارسول نکاح کر لیا ابھی تک بھوک ختم نہیں ہوئی آپ کا فرماتے ایک اور نکاح کر وہ پھر نکاح کر لیا اس نے وہاں اعتراض نہیں تھا اتار تھی اتار تھی وہاں کر لیا پھر وہی بات ہے آپ کا فرماتے ایک اور نکاح کر لو بھی کہتا میں نے ایک اور نکاح کر لیا اللہ کی قسم پھر دولت کی کمی رہی نہیں اللہ اکبر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے یہ کون فخر ہم اللہ فضلی اس کے بعد فرمایا اللہ نور و الب کائنات والو اللہ آسمان و زمین کا نور ہے مفسرین نے کہا من رسما واط اللہ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے اللہ اکبر اس کے بعد ایک مثال آ رہی ہے اہل ایمان کی اللہ نے بہت زبردست مثال پیش فرمائی ایماندار کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی یہاں فرمایا مسال نور یہی کمشکا تنفی اس کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک تاپ ہے اس میں چراغ ہے المصباح ہوتی زجاجہ چراغ کے دگر گرد, گرد شیشہ ہے شیشہ اس میں سے روشن چن کراتی ہے اللہ اکبر نہما وہ جو ہے نا شیشہ وہ ایسے چمکتا ہے جیسے چمک رہا ہوتا ہے محمد اللہ, اللہ, اللہ بتاتا ہے مسلور ہی کا مشکاطہ نسباح یہ مومن کا سینہ مشکات ہے اللہ اکبر اس میں چراغ رکھا ہوا ہے چراغ کے ارد گرد شیشہ ہے سبحان اللہ یہ دل ہے دل کے گرد شیشہ ہے روشنی ہے کیسے منور ہے جیسے آسمان کا ستارہ چمک رہا ہو اللہ نے مومن کے سینے اور دل کی مثال یہ بیان فرما دی ہے مومن کا سینہ منور ہوتا ہے خدا کی قسم مقلد کا منور نہیں ہو سکتا تقلید اندیاروں کا نام ہے ظلمتوں کا نام ہے ظلمت کردے کا نام ہے جس دل میں اللہ وحد لا شریف کا کلمہ آ جاتا ہے محمد کی رسالت کا اقرار اور شہادت آ جاتی ہے وہ دل چمکتا ہے وہ سینہ مرکبر ہے اس دل میں داغ نہیں اس سینے میں کوئی تاریخی نہیں ہے اللہ نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے اس کے بعد ایک اور بات میں ذکر کر دوں بات جلدی ختم کرتا ہوں تھک نہ جانا پرانے رواج یہی ہے کہ دو چار دن ترابیاں پڑی پھر اس کے بعد تھک گئے بس بات ختم ہو گئی ایک دو چار پیچھے رہ گئے ساتھی باقی خالی صاحب رہ گئے اور کوئی بات نہیں جیسے ماشاء اللہ یہ فالی صاحب قرآن پڑھتے ہیں ایسا پڑھا جائے تو دل نہیں کرتا کہ پیچھے سے کھڑے نکل جائے باہر سننے کو جی چاہتا ہے ہماری جماعت کا ایک بڑا معروف آدمی سنائی صاحب کرنے لگے میں فلاں جگہ پر قرآن سننے جاتا ہوں دل لگتا نہیں ہے مزہ نہیں آتا ہے قرآن سننے کا تو میں اور ہمارے دو صوفی صاحب موجود تھے وہاں مرزا صاحب بھی تھے میں نے کہا سنائی صاحب اگر قرآن لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو ہماری مزل عائشہ میں آ جاؤ پھر اللہ کے فضل سے قرآن سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے اور میرے بھائی اللہ رب نے کا اور بات جہاں بیان فرما دی فرمایاباد اللہ صالحات میں نے اہل ایمان کو وعدہ کی دیا ہے اب جنہوں نے عمل لے کے کیا،, کیا وعدہ دیا ہے لئے تخلیف زمین میں ان کو خلافت عطا کروں گا اللہ اکبر تمکنت عطا کروں گا دین کو راسخ کر دوں گا مضبوط کر دوں گا نافذ کر دوں گا اللہ اکبر معنی یہ ہے اہل ایمان کو جب میں خلافت دوں گا تو دین کے نفاذ کا انتظام میں کروں گا پھر اللہ ولاک وَلَا ایمان کی حکمرانی ان کی خلافت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ خوف کے بعد امن آ جائے گا خوف جاتا رہے گا ایک عورت زیروں زیور سے لدی فدی ہوئی جا رہی ہے شیروں سفر کر رہی تنہا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا پھر جب ایماندار کی حکمرانی ہوگی ڑیا اور بکریاں اکٹھے کھائیں پیئیں گے یہ بھی بات چلتی ہے کہتے ہیں بھیڑیا بکریوں کے ساتھ اکٹھا چرتا تھا ایک دن کیا ہوا بھیڑیے نے بکری کو پھاڑ دیا چرواہے کو کسی نے کہا بھیڑی نے تیری بکری کو پھاڑ دیا کہنے لگے للہ انلہ انہا راجعون معلوم ہوتا ہے عمر بن عبد اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں آج خلیفہ اٹھ گیا ہے اللہ اکبر باد اللہ بنوامی ہاتھ میں تکلیفن نہ ہوں فل اماندار حاکم بن جائے دین کا نفاذ اللہ کہتا میں کروا لیتا ہوں اس سے اس کا انتظام میں کر دیتا ہوں اور ولا دل من بعد خوفیم امنا خوف کے بعد امن لے آتا ہوں یا گدو نانی حکمران کی علامت کیا ہے لا نبی وہ حاکم میری پوجا کرتا ہوگا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا اور مشرک کائنات کے رب کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے مشرک آپ نے دیکھا نہیں ہے وہاں اس سر زمین میں مرنے کے بعد اس کی وصیت یہی ہے مجھے رائے بینڈ میں دبن گرد ہوا جو علامہ احسار بم کا کا یہاں ہوا علاج کے لیے ریاض پہنچے وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی موت آتی ہے وہی دفن ہو جاتے ہیں لیکن اس کی دعا اللہ نے یوں قبول فرمائی اس نے کہا تھا یا اللہ یہاں مجھ کو جگہ دے دے محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچا وہاں سے وہاں جا کر دفن ہو گیا جہاں اس نے کہا تھا کہ مجھے یہاں دفن ہونا چاہیے اور میرے بھائیوں وہ بھی تو کہہ سکتا تھا پاکستان میں میری میت کو لے جانا بہت بڑا جنازہ ہوگا دنیا اکٹھی ہوگی ایک عالمہ کے معتقدین اکٹھے ہوں گے نہیں اس کو صرف عقیدت ہے تو محمد رسول اللہ سے عقیدت ہے اس کو عقیدت ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ وہ قرآن و سنت کے لفظ پر ایر کے لفظ پر اپنی جان دے گیا شہادت کا جام نوش کر گیا میرے بھائیوں یا ننیلا یوشن کس قدر بد نصیب قوم ہے وہ مر کر بھی یہاں آ دفن ہو گیا داتا گنج بخش لا جا کر جنارا پرانا انگنا وہ انگنا یہ بد نصیبی کی انتہا ہے معلوم ہوتا ہے مشرک اگر رب کی طرف سے اس کے لیے اصلاح نہیں ہے تو جہاں مرضی چلا جائے اس کی اصلاح پھر نہیں وہ شرک شرک ہی ہے ہم دعا ضرور کریں گے یا اللہ تو ان کو بچا کر وہاں لے گیا تھا ان کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہم دعا ضرور کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے دے توحید والا بنا دے سنت والا بنا دے جہاں اس کے پروگرام یہ تھے اتنا بڑا شرک کمپلیکس قائم کیا علی حجوری کے مزار پر اس کا پروگرام یہ تھا علی حجوری کے مزار کے سامنے اسٹیشن تر جتنی جائیداد دے، سب تباہ کر دو پورا میدان چٹیل اور اسٹیشن پہ کھڑا ہوا کوئی ذائق سامنے نظر پڑے تو علی اجوری کے مزار پر پڑے اس کا دن یہ تھا سب کچھ ختم کر دو درمیان میں سے کتنا بڑا شیخ کمپلیکس قائم کیا مر گیا اسی حال میں تو نجات ناممکن اگر اسی حال میں مر گیا تو توبہ کر کے مر جائے تو پھر تو جنت کے گلزار ہیں نصیب ہو جائیں گے خدا کی قسم توبہ کے بغیر یہ کام بن نہیں سکتا ہے کتنا بڑا شیخ کمپلیکس اور کتنی بڑی اس نے ہمت کی محنت کی اسلات و کے یا رسول اللہ پورے ملک میں جالی اور مصروعی درود کا جال بچھا دیا پہلے حدیثوں کو تو یہ بھی نصیب نہ ہوا ان کی تنظیموں کو یہ نصیب نہ ہوا جہاں اس نے رکھا ہے اس کو تو چلو نہ مٹاؤ فطرہ پڑتا ہے کم از کم ایک بورڈ تم وہ بھی لگا دو کہ محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے درود کے الفاظ یہ ہیں یہ بھی تو کم از کم لگا دو ساتھ صحیح درود اصلی درود یہ ہے یہ کسی کو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جب کا دی نا اس نے حفاظت کرنی ہمیں کیا بات تو یہی ہے حفاظت سر اب کرنی ہے ہمیں کیا ہے کوئی جانم جاتا ہے جانے دو نہیں یہ بات نہیں ہے کوئی جانم جاتا ہے جانے دو کی بات نہیں یہ بیدائتی کی انتہا ہے ایک شخص برانی ایک بستی میں سارے لوگ ایسے ویسے اللہ نے کہا جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو جبریل وہ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بڑا یا اللہ ایک بڑا ہی نیک ہے وہاں بڑا صالح ہے اللہ نے فرمایا اس نیک کو پہلے برباد کرو اس کو پہلے تباہ کرو کیونکہ کہ وہ بےغیرت ہے اس کے سامنے اسلام کی حدیں توڑی جاتی رہی شرک کیا جاتا رہا اس نے تبلیغ نہیں کی اس بےغیرت کو پہلے پکڑو ہم پھر ایسے بےغیرت نہیں بننا چاہتے ہم کہتے ہیں تبلیغ کرو وحداریت اللہ کی وحداریت کا درس دو محمد رسول اللہ کی سنت کا درس دو حدیث کا درس دو نجات کی دو ہی باتیں ہیں ما ما؟ اللہ و و ہی تم میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ ہو سکتے یہی آخر میں بات آ رہی ہے فرمایا میرے پیغمبر محمد ان بہ فنت بہم آزابل علیم ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو میرے پیغمبر محمد کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ارے سرا تو ان کو ڈر جانا چاہیے محمد رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کس بات سے ڈر جانا چاہیے ام تی بہوم یہ تو فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے او یو سی بہم علیم یا ان کو درد و عذاب آ جائے گا عذاب کی لبیٹ میں آ جائیں گے اللہ اکبر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دنیا میں فتنے بے شمار ہوں گے دنیا تاریک ہو جائے گی توحید شرک شرک میں بدلتی چلی جا رہی ہے توحید لوگ مشرک ہوتے چلے جائیں گے سنت کی مخالفت کریں گے آقا فرماتے ہیں اس زمانے میں جب در خطرہ بڑھ جائے گا موحدین کو من تمسک بسنتی سنتی فساد امتی جب امت بگاڑ کا شکار ہو جائے گی اس وقت جو میری سنت کو تمسک کرے مضبوطی سے پکڑ لے گا عند فساد امتی اب اس سنت کے سنت پر عمل کرنے کی بنا پر اس کو شہید کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے فرمایا فلہ ہوں اجرو میں آتے شہید اس کی ایک شہادت نہیں اس کو سو شہید کا شواب ملتا جا رہا ہے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ہم چند بیٹھے ہیں چند مت سمجھو اپنے آپ کو ایک ایک شخص اپنے آپ کو ایک جماعت سمجھے کیونکہ توحید والا ایک جماعت ہوا کرتا ہے ابراہیم کو اللہ نے امت قرار دیا ہے آپ لوگوں کو درس دیں وحدانیت کا سنت کا درس دیں آؤ اس طرف آ جاؤ سنت پر عمل کرنے سے اگر مار پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں اجر و سوا بہت بڑا ہے جب حضور ہم ہیں ایک سنت مٹ جاتی ہے اس کی جگہ پر ایک بجات آ جاتی ہے سنت مٹ جائے تو بجات آیا کرتی ہے اور یہ دور بدات کا آ گیا ہے ہمیں بداعت کے خلاف کھڑے ہونا ہے سینا سپر ہونا ہے بیان بھی کرنا ہے بات بھی بتانا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے اہلِ حدیثوں تمہاری جماعت اللہ نے منتخب کی ہے تمہاری جماعت اللہ نے منتخب کی ہے قیابت تک زندہ اور تابندہ رہنے والی جماعت ہے ہمیشہ کے لیے فَضُرُهُمَتِهِ لَا تَزَالُ طَعِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْسُورِينَ لَا يَعْضُرُهُمْ مَنْخَازَ لَهُمْ میری امت کی چھوٹی سی جماعت قیامت تک کے لیے حق پر قائم رہے گی ان کے مخالف ان کے عقاب پائے استقلال میں لرزش پیدا نہیں کر سکتا ہے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں علی بن مدینی امام بخاری کے استاد کہتے ہیں یہ اصحاب العدیث اہل حدیث جماعت ہے جو قیامت تک رہے گی چھوٹی سی جماعت وہ کہتے ہیں بڑی جماعت علیکم بس سواد اعظم سواد کو لازم پکڑو مسلم شریف کے حدیث ہے جب سواد مان جماعت بڑی جماعت کو لازم پکڑو اسی میں نجات ہے بڑی جماعت کو لازم کو عالیم استواد اتنا سواد آزم سواد اعظم کے پیچھے چلو اور سواد اعظم کیا ہے سواد جماعت کو کہتے ہیں جماعت کو آزم آزم بڑے بڑی کو جماعت بڑی افراد کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے نہیں آزم کا لفظ عظمت کے معنی میں ہے ایسی جماعت کے پیچھے چلو جو عظمت ہے ایمان و اعتقاد کے اعتبار سے آزم کے معنی تعداد میں زیادتی نہیں ہے آپ کہتے ہیں قائد اعظم کتنے ہیں وہ ممبری جنا کتنے ہیں بھائی بتائیں کتنے ہیں ایک ہی ہے نا قائد اعظم کہتے ہو اعظم میں افرادی تعداد تو نہیں ہے اس میں کوئی کوئی, کوئی بات نہیں اس میں اطلع السواد العظم محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سواد اعظم کے پیچھے چلو یعنی ایسی جماعت کے جو باعظمت ہے اعتقاد کے لحاظ سے توحید کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے دین کے لحاظ سے با آزمت ہے ان کے پیچھے چلو اسی میں نجات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانوں میں عامل بالسنہ بنا دے فرمایا کائنات ان والو اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو مخالفت کرو گے تو جان لو ساری کائنات جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ میرے قبضے میں ہے میرے اختیار میں ہے اللہ اب جاؤ کلو ساری کائنات کے کام میرے ہی پاس آئیں گے دنیا میرے ہی سامنے پیش کی جائے گی اے میرے محمد علیہ السلاط والسلام آپ پھر میری ہی پوجا کی دیئے فا بدھو میری پوجا کی دیئے میرے حبیب علیہ السلاط السلام کیونکہ میرے سامنے پیش ہونا ہے پھر میں پوچھوں گا تو گھروں کی بوجھا کرنے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر گھروں کی باتیں ماننے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ ہمیں عمل کی توفی قدا فرمایا صبح عزت الحمد للہ فأأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهترم حزرات الله تبارك وتعالى سورت الفرقان کا آغاز اپنی توحید کے ذکر سے کیا ہے فرقان کے معنی فرق کرنے والی حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی سورت قرآن حکیم کا نام فرقان بھی ہے فرقان بدر کے دن کو بھی کہتے ہیں دو جماعتیں جس دن اکٹھی ہوئی تھی تو اللہ نے حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا تھا تین سو تیرہ اور ادھر بہت ساری جمعیت ادھر اسلحہ بھی نہیں ٹوٹی پھوٹی تلواریں ادھر مکمل مادی وسائل موجود تھیں اللہ اب العزت نے حق کو حق کر دکھایا کامیابی عطا فرمائی فرمایا میرے پیغمر آئے سلاۃ والسلام وہ ذات بابرکت ہے اللہ نظر فرقان اللہ حقدی جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر اتارا ہے پھر آپ اللہ نے فرمایا میں وہ ذات ہوں آسمان و زمین میری ملک ہیں اللہ تقال <وَلَدًا> میری اولاد کوئی نہیں ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے فقلا قاط اللہ شعیل فقدی راہ <تَقضیرا> ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کے اندازے مقرر کر دیے پلاننگ کے ساتھ اللہ نے بنایا اللہ نے اپنی انوحیت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کئی مقام پر ذکر کی ہے کہ میری اولاد نہیں ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے ایک مقام پر کہا علم یق اللہ ولیون اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے یہ تین باتیں اس بات کی دلیل پیش کی کہ میں اللہ کیوں؟ اللہ محتاج نہیں ہوتا جس کو اولاد کی محتاجی ہے وہ پیغمبر یا پیغمبروں کا سرتاج تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا ہے جسے کسی شریک کی شراکت کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے میرے پاس دولت ہے لگا دیتا ہوں کام کرنے والے افراد نہیں ہیں یا اولاد نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے آپ میرے ساتھ شراکت اختیار کریں دولت میں لگاتا ہوں کام آپ کریں نصف نصف کر لیں گے یہ بھی ایک محتاجی ہے اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں کیونکہ میں محتاج نہیں ہوں یق اللہ اللہ کہتا ہے میرا کوئی حمایتی نہیں ہے منز ال کیونکہ میں عاجز نہیں ہوں کسی عاجز شخص کو حمایتی کی ضرورت ہوتی ہے میں عاجز نہیں ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جماعت عطا فرمائی صحابہ کرام کی جماعت دی ساتھی اللہ نے بنائے حضور علیہ السلاط والسلام کے معاون بنائے پیغمبر کو معاون کی ضرورت ہے ساتھی کی ضرورت ہے پیغمبر اولاد کا محتاج ہے اولاد چاہتا ہے پیغمبر اپنے ساتھ دوسرا شریک بھی کبھی کبھی مانگ لیتا ہے جیسا کہ موسا علیہ حسلاط والسلام نے کہا یا اللہ میں زبان صاف نہیں میری میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دے اس نبوت میں معلوم ہوتا ہے جو شریک کا طلبگار ہے وہ محتاج ہے اور جو محتاج ہے وہ اللہ نہیں پیغمبر ہو سکتا ہے پیغمبروں کا سرتاج محمد ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ نہیں ہو سکتا اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے کائنات والوں دیکھو مشرق محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے رسول اس پیغمبر کو کیا ہے کیسا پیغمبر ہے کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے جو کھانے کا محتاج ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا مل مسیحم اللہ رسول صدیقہ مسیح بیٹا مریم کا میرا پیغمبر ہے اس کی ماں سچی ہے کانا یا اکلا کھانا کھایا کرتے تھے کھانا کھانے والا کھانا کا ضرورت مند وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے وہ نبی ہو سکتا ہے مسیح ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں پوچھتے ہیں کھانے کو ہے گھر سے آواز آتی ہے کچھ نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں فا نیسا امن تو پھر میں روزے دار ہوں گھر میں کھانا نہیں ہے تو روزہ رکھ لیتا ہوں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سوری معلوم ہوتا ہے کھانے کے محتاج پیغمبر پیدا ہوتا ہے کھانے پینے کا محتاج ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد دودھ پلانے والیوں کا انتظام کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو تو دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو محتاج نہیں ہے اس کے بعد یہ دلائل ذکر کرتے ہوئے اور ہلاکت والی اقوام کا ذکر کرتے ہوئے پھر اللہ نے ذکر فرمایا اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ مَعَ <سَبِيلًا> ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا, کہے گا کاش کہ میں محمد رسول اللہ کی راہ پکڑ لیتا یا <خَلِيلًا> فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا لَقَدْ عن ذکر <الزِّكْر> اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا مجھے دور لے گیا دین سے اللہ کہے گا میرے پیغمبر علی السلاۃ السلام آپ قیامت کے دن ان کے لو ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے یا یار قومی اے میرے پروردگار اس میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا محجور چھوڑا ہوا پس کچھ ڈال دیا تو اللہ کے پیغمبر ان کی سفارش نہیں فرمائیں گے الٹ بات ہوگی کہ ان کو جہنم میں پھیل دو پھر اللہ اکبر پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا آدیوں سمودیوں کا ذکر فرمایا پھر ساتھ ہی کہہ دیا یہ جو انہوں نے محبودہ نے بنا رکھے تھے یہ ان کی دلیل تو کوئی نہیں ہے یہ ان کی خواہشات تھی من اتخذ هوا ان کے تذکرے کے بعد یہ آیت آئی ہے کیا خبر دیجیے دی آپ میرے پیغمبر جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا کیا مانا یہ جو معبود بنائے؟ ان کی خواہشات ہیں دلیل تو ان کے کے پاس کوئی نہیں علیہ کیا اس کے لیے قیامت کے دن ہو سکتے ہیں ان کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اولیاء انبیاء کے مزاروں پر جا کے جھکتے ہیں منتیں مانتے ہیں نظرانے شکرانے چڑھاتے ہیں جا کر کیا آپ ان کے لیے قیامت کے دن وکیلوں کار ساز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں ان کی رجاعت نہیں ہو سکتی ہے انہی کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے اپنے رحمان ہونے کا ذکر کیا ان کو کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو کہتے ہیں ومر رحمان, رحمان کون ہے ہم تو نہیں جانتے رہمان کون ہے اس کے بارے میں سورہ بنی عیسائی میں میں ذکر کر چکا ہوں رحمان کے لفظ سے وہ برکتے تھے بھاگتے تھے اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے بندے کون ہیں مشرقین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا واہباد الرحمان رحمان کے بندے وہ ہے اللہ دین یمشا اللہ عب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے آسانی سے آرام سے ان میں تکبر نہیں آجزی ہے وہ نہ صاحب الجاہر نا خالو سلامہ جب ان کو جاہر مخاطب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام کیا مانا جاہل کی جہالت کا جواب خاموشی بس جاہد جواب جاہ باشد خاموشی وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں فرمائے ان لوگوں کا انداز کیا ہے ولدین نے رات گزارتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں قیام میں ہوتے ہیں بستر سے پہلو الگ ہو جاتے ہیں تڑپ جاتے ہیں تھوڑی دیر آرام کر لیا اس کے بعد تڑپتے ہیں اٹھے اللہ کو منانے کی فکر کریں اللہ اکبر رات کو اٹھنا بڑی بات ہے اندناش وق و مقیلا میرے حبیب محمد علیہ السلات والسلام رات کا اٹھنا اپنے جسم کو رون کے لیے بڑی سخت چیز ہے جسم کی ہوا و ہم کا خاتمہ کر دیتا ہے اس کو رونگا جاتا ہے اندناش لہی اشد وا واہ کو مکیلا بات میں انسان کا لہجہ سچا ہوتا ہے پھر رات کو جاگنے والا جھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے یہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین يبيتون لربهم سجدا وقياما والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پیچھے ہٹا لے پھیر دے اللہ ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں جہنم کو ہٹا دے پیچھے ہم سے پھیر لے یہ بڑی بدترین جگہ ہے اسی طرح پھر اللہ کا تذکرہ آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں پھر آگے چل کر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شریک نہیں ٹھہراتے نجائز قتل نہیں کرتے ہیں ہاں جو کر بیٹھتے خرابیاں برائیاں اللہ بنتا باب آمن عامن انسار ہاں ہاں جو شخص قائد ہو کر میرے دروازے پہ آ جاتا ہے خطائیں تو بہت سی ہیں لفظیں بہت سی ہیں گناہ بڑے ہیں کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں بے شمار ہیں لیکن آتا ہے میرے دروازے پر اور پھر کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ کہتا ہے پولا کہ سیات حسنات ایسا شخص اگر نیکی میں معراج کو پہنچ جاتا عروج تک پہنچ جاتا ہے توبہ انتہائی خلوص سے کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ اس انداز سے قبول کرتا ہے کہ صرف گناہ معافی نہیں کرتا بلکہ اللہ کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہوں تیرے گناہوں کی نیکیاں بنا دیتا ہوں اللہ اکبر پھر اس کے بعد صورت الشعراء ہے اس میں محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا آغاز میں ذکر فرمایا فرمایا نے آپ کو آپ ہلاک کر لینا چاہتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں پرانے حکیم کے نزدیک نہیں آتے ہیں وہ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتا چلا جا رہا ہے پھر ان سے مکالمہ ہے وہ کہتا میرے گھر میں پل کر بڑھ کر کھا پی کر تو میرے ہی مقابلے میں آگیا ہے اور یہ کیسا یہ کس رب کی بات کرتا ہے کون ہے یہ یہ باتیں چلتے چلاتے یہاں تک پہنچی اللہ نے فرمایا موسا میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل چل آگے دریا پیچھے پھر تو ساتھی کہنے لگے موسا انمود ہم تو پائے گئے پکڑے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کل ہرگز نہیں ان نماری ربی سیاح میرے رب میرا رب میرا ساتھی ہے اور رہنمائی کرے گا اللہ نے فرمایا میرے موسا اس آشے کو اپنے آسا کو اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو دیکھو بارہ رستے پیدا ہو گئے ان میں سے گزرو تم پانی کو منجمد کر دیا جس نے پانی کو چرایا ہے وہ جبا سکتا ہے وہ چلتے ہوئے بڑے چشمے ختم ہو گئے ان کا وجود تک مٹ گیا جہاں زلزلے آئے ہیں دنیا ہی بدل گئی ہے رب جو چاہتا ہے کر لیتا ہے فرمایا چل آگے گزر جا پھر گزرا وطرو کل باہر سورت کے میں فرمایا اس کو خشک رہنے دو لاٹھی نہیں مارنی اب جاؤ پیچھے اس کو بھی آ لینے دو وہ درمیان میں فرمایا اب لاٹھی مار دریا کو چلا دیتے ہیں ان کو غرب کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ ابر عزت فرماتے ہیں ہم نے فرن علیہ السلام کا ذکر ہوا سلیم قوم نوح کے بھائی نو قو اپنی قوم کے بھائی رب نے کہا پھر اس کے بعد آدیوں کا تذکرہ ہوا ان کو ہود کا بھائی قرار دیا ہود کو کا بھائی قرار دیا پھر سمودیوں کا ذکر ہوا سمودیوں کا صالح کو بھائی قرار دیا اسکار سالے پھر اس کے بعد شعیب کا ذکر ہوا حضرت علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا قوم لوٹ کا ذکر ہوا لوط کو اپنی قوم رب العزت نے کیا کہا حالانکہ یہ قومیں برباد ہوئی ہیں نبی کو پھر بھی بھائی کہا بھائی, کہا بھائی کس بارے میں ہے نبی کا بھائی چارہ کافر سے تو, کافر تو ہر ہوا ہی نہیں کرتا ہے بھائی چارہ صرف بلحاد جنس کے ہیں, کہ بشر ہیں ان میں پیدا ہوئے ہیں اس اعتبار سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے پھر اس کے بعد فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد یہ قوموں نے اتنی اپنے انبیاء کی نا کی برباد ہو گئے اے میرے پیغمبر اب میں تیرا تذکرہ کرنے لگا ہوں وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے حبیب محمد علیہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے آیا ہے نزل اب روح المین اس کو لے کر آیا ہے میرا پیغم میرا جبریل امین لے کر آیا امانتدار فرشتہ اللہ قلبک تیرے دل پر اتارا ہے اس نے قرآن کو قرآن دل پر آیا قرآن کا تعلق ہے دل کے ساتھ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے دل سیدھا ہے صاف ہے مسا سیدھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السوت وسلام سورت نمن آ نمل میں آغاز میں ہی فراؤن کا تذکرہ شروع ہو گیا نہ اپنا حضرت موسیٰ علیہ موسلام کا ذکر شروع ہوا مثال اسات اسلام کے معاذے کا تذکرہ آ گیا مساسل کے لاٹھی پھینک پھینکی سانپ بن گیا موسا آگے پیچھے سانپ موسا بھگتا جا رہا ہے ورنہ دیکھا نہیں پیچھے مڑ کے اللہ نے فرمایا، پکڑو تو صحیح یہ میرے حکم سے منع معلوم ہوتا ہے موجدہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے لیکن موجدہ ظاہر کرنے والا کون ہے نبی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے فرمایا، ہم نے دابود و سلیمان کو علم دیا اے میرے حبی محمد علی علیہ وسرات ان لوگوں نے شکرانے کے طور پر کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر اللہ ہمیں فضیلت عطا کر دی تجھے اپنے بندوں پر اللہ تری شان دابود ایسا علی مساط اسلام نے اتنی نعمتیں ملنے کے بعد الحمد للہ عبد مدرعزیز کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ کتنا بڑا جملہ ہے اس عرش کو آسمان تک بھر دو نعمتوں کے ساتھ تمام کائنات کی نعمتیں زمین اگل دے سیم وزر اکٹھے کر لو جواہرات اکٹھے کر لو سب کچھ ایک آدمی کی ملک ہو جائیں اگر وہ تہ دل سے کہہ دے الحمدللہ تو یہ جملہ ساری نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں سے بھاری ہے یہ جملہ اللہ الحمد الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے دابو سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی بڑا کچھ ہوا جا رہے ہیں ایک وادی نمل پر نمل اسی لیے نام رکھا ہے نمل کے بانے چیونٹی جا رہے ہیں آواز آواز دے رہی ہے چیونٹی اللہ نے پیغمبر کو سنا دیا یا کم چونٹیوں اپنے بلوں میں سوراخوں میں گھس جاؤ من کم سلیمان کہیں تمہیں سلیمان روز نہ ڈالے جاؤ اندر چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ رب العزت کا پیغمبر کتنا شکر ادا کرتا ہے ایک چونٹی بات کہہ رہی ہے ایک مکان پر ایک پیغمبر کا ذکر آتا ہے چوٹی نے کاٹ لیا پیغمبر کو پیغمبر نے حکم دیا ساری بستی دی چوٹیوں کو جلا دو ساری جلا دی گئی اللہ نے جبلیل کو بھیجا ناراض ہوا رب اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر تجھے ایک چونٹی نے کاٹا تو نے ساری بستی دلا دی یہ کون سا انصاف ہے اللہ اکبر آگے چلتے چلتے پھر ہم آیا حضرت سرحمان لا لشکر کو لے کے جا رہے ہیں ایک جگہ جا کر دیکھا ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا ان کو ابین دیکھا تو پرندہ گم ہے کہتے میں نہیں دیکھ رہا مجھے نظر نہیں آ رہا یہاں کہیں موجود ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا الغائبین یا وہ غائب ہے دو باتیں ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا نظر نہیں آ رہا یعنی سامنے پیغمبر موجود ہو اپنے لشکر کے سامنے سب کچھ موجود اس کے باوجود پیغمبر کو نظر نہیں آ رہا دنیا کہتی اتنی حاضر و ناظر ہے پیغمبر کہاں چلا گیا امکان میں لگا یا وہ ہے نہیں یہاں چلا ہی گیا کہیں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا تھوڑی دیر ٹھہرے وہ بھی آ گیا خود خود بھی آ گیا کہنے لگے وہ کہا گیا تھا تم کہنے لگا میں نے ایک ایسی خبر کا احاطہ کیا ہے اے سلیمان تجھے اس خبر کی خبر نہیں ہے تو احاطہ نہیں کر سکا مجھے ایسی خبر معلوم ہوئی ہے کہ تجھے معلوم نہیں احت احت میں نے احاطہ کیا ہے ایسی خبر کا معلوم تو ہے تو احاطہ نہیں کر سکا اللہ اکبر میں آیا ہوں کہاں سے سبا شہر سے وجیتوں مِن مِن کا سبا سے ایک خبر لایا ہوں یقینی خبر نبا نبا سے نبی ہے خبر دینے والا وہ پرانے زمانے میں صاحب زادہ فاض اصل رسل کہا کرتا تھا بریلوی اور نبی, نبی نبا سے ہے نبا نبی سے ہے جس کے پاس نبا نہیں نبی نہیں جس جو نبی ہے نبی ہے اس کے پاس نبا ہوا کرتی ہے یہاں خود خود کہہ رہا ہے جناب میں ایک خبر لایا ہوں آپ کے پاس خبر میں لایا ہوں آپ کے پاس وہ خبر نبی آپ ہیں خبر آپ کے پاس نہیں ہے بجے بھائی یقین وجہ تم تم لے کو ہوں میں نے دیکھا ایک عورت بادشاہ ہے ان کی سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے بڑا غیرت مند یہ پرندہ ہے بڑا غیرت مند وجہ بڑے تعجب کی بات ہے حالانکہ شرک کی بات پہلے کرنی چاہیے تھی کہ وہ قوم سورج کے پجاری ہے بعد میں ذکر کرتا ہے شرک بعد میں عورت کی سربراہی کے بارے میں پہلے ذکر کرتا ہے بڑا غیرت مند ہے یہ پرندہ وجہ تم تم وہ قوم بڑی بے غیرت ہے جس قوم کی سربراہ کون ہے عورت بادشاہ عورت ہے میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے امر کا والی بنا دیا عورت کو بادشاہ بنا دیا یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے یاد رکھیے محمد رسول اللہ کا فرمان سچا ہے لو جناب ساری باتیں سننے کے بعد کہ یہ صورت کے پجاری ہیں اس کا عرش تک پائے تک بہت بڑا ہے سہمان صاحب پتا کیا سناتے ہیں وہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے پتہ چلتا ہے جملے سے کہ نبی کو جب تک خبر مل نہ جائے تحقیق نہ ہو جائے نبی کو بھی اس وقت تک پتہ نہیں چلتا ہے فرماتے ہیں سننس کا ہم ابھی انقریب دیکھ لیتے ہیں کہ تُو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں ذرا بے کتابی ہاد میرا خط لے جاؤ یہ حدود خط لے جاؤ کتاب ہاضا فالق الم اس خط کو جا کر ان پر پھینک دینا پھر دیکھنا کیا جواب ملتا ہے خط لے گیا تو اسے پتا کیا ہے خط پکڑ لیا ملک سبا لی قالتیاں القیہ الحیہ کتابوں کریم <كَرِيمٌ> اے سرداروں وزیروں مشیروں درباریوں آج میرے پاس ایک چی ہے بڑی معزز بڑی اچھی چی ہے متا بڑی سمجھدار تھی کیونکہ اس میں معذد رب کا تذکرہ تھا من و بسم اللہ الرحمن الرحیم سلحمان کی طرف سے آئیے رحمٰن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیہ واتونی مسلمین دیکھنا میرے پر چڑھائی نہ کرنا آرام سے آ جاؤ مسلمان بن کے تابع ہو کے آ جاؤ یہ خط پہنچ گیا اب اس نے اپنے سارے سرداروں کو بلا لیا کہنے لگی میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں مجھے مشورہ دے دو کیا کروں اس زمن میں وہ کہنے لگے مشورہ یہی ہے نام قوتم الاسنی شریف ہم بڑے طاقتور ہیں جنگجو ہیں اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ لمرو علئی مرین فیصلہ تیرا ہی ہے لڑانا چاہتی ہے لڑا لے جو کرنا چاہتی ہے کر لے فیصلہ تیرا ہوگا مرین کہنے لگی میں آزما تو لوں اس کو جسے چٹھی بھیجی ہے ذرا اس کو میں توحفے تحائف بھیج دی ہوں جیسے مولویوں کو تحفے ملے ڈالر ملے مول ووٹ دے دیے فوری طور پر ہے نا اور توحفے تحائف بیچتی ہوں میں ذرا دیکھتی ہوں میرا کیا کرتا ہے وہ تحفے بھیج دیے اس میں کافی سارے حضرت علیہ کی خدمت میں تحفے لے کر آ گئی قوم کے وہ جو تھے انہوں نے کہا بمال اللہ خیر بل تفرحون بلند تم مجھے مال مناس دے کر تم مجھے بہلانا چاہتے ہو مجھے بہلانا چاہتے ہو چاہتے تم اللہ اکبر اللہ خیر جو اللہ نے مجھے دیا ہے تمہارے مال سے بہتر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے اور جا لے جا واپس آ جاؤ نہیں تو ہم بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں جن کا لا اللہ ہو بیا جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے تو جناب وہ چلا گیا واپس ادھر حضرت علیہ السلام بیٹھے ہیں یہاں اور کہہ رہی ہے نقطے کی باتیں دو تین اس میں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں ایو یا اتینی بھی آؤشی اور میرے ساتھی بیٹھے ہو مطلب میں ایو یا اتینی بھی اس کا پائے تخت کون لا سکتا ہے اللہ اتبر. کون لا سکتا ہے ایک جن کہنے لگا سرکش جن بڑا طاقتور کہنے لگا حضرت میں لا سکتا ہوں قبل عام تک وہ مکانی آپ کی تحریر برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا بارہ بجے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا آپ نے پھر دیکھا غور سے کوئی اور اس سے جلدی لا سکے ایک آدمی ہے لذے عنده علم من الكتاب جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہے گا انا اتي كبي قبل ايا وقد اليك ترفق تیری نگاہ پلٹنے سے پہلے یہاں ہوگا ابھی نکاح پلتی نہیں ہے تو طئے تغیہ موجود تھا سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تیرا بڑا کمال ہے اتنی جلدی آیا ہے اللہ اکبر فلمرء عنده مستقرا قال هذا من فضل ربي فرمانے یہ میرے رب کا فضل ہے لیا بنوانی شکر وہ مجھے ازوانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ بنتا ہوں اگر میں شکر گزار بندہ بنے تو اس کی اپنی جان کا ہے نہ شکرہ بنے فی الدی غنی یون کریم میرا رب تو پھر غنی ہے بے نیاز ہے معذد ہے اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے نہ شکرہ بنتا اس کو تب بھی پروا کوئی نہیں ہے میرے یہ لانے والا کون تھا کہتے ہیں حضرت سلحمان خود سے وہ خود کو خود اپنے ساتھ ہی مکالمہ کر رہے تھے کہ کون لاتا ہے آج جلدی کون لاتا ہے اپنے ساتھ مکالمہ کر رہے تھے بڑے بیوقوف آدمی جو ایسا سمجھتے ہیں نہیں سلیمان علیہ السلام نہیں تھے بلکہ مکالمہ اپنے مصاحبی سے ہو رہا ہے اور انہیں میں سے ایک شخص جو علم و کتاب رکھتا تھا اس نے کہا ابھی آ جاتا ہے آ گیا کہتے ہیں پھر اس کا معنی یہ ہوا حضرت سلمان علی کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ایسا ہے جو حضرت سے بڑا کامل ہے پھر وہ تو ان سے اللہ اکبر. یہ ہے الٹی سمجھ اللہ نے بتایا یہ ہے جس سلیمان کا ساتھی اتنے کمال کو پہنچا ہے مرید اور امتی اتنے کمال کو پہنچا ہے اور میرے بھائیوں اور انسانی بنی انسان جس پیغمبر کا مرید اتنے کمال کو پہنچا ہے بتاؤ اس پیغمبر کا مقام کتنا اونچا ہوگا بات تو یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اتنے کتنا اونچا مقام ہوگا اس کے بعد وہ ہے ساتھی وہی وزیر ہے ان کا پھر ایک اور بات آ وہ آ گئی ملکا سب فرما اس کے لیے اس کے پائے تخت کو ذرا بدل دو موتی جڑے ہوئے یہ ہے اس کو ذرا تبدیل کر دو نقشہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا گیا اس کے سامنے رکھ دیا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی تھا اس کو کیا پتا کہ کی اتنی جلدی تخت آ سکتا ہے مہینوں کا سفر اتنی جلدی تخت آ جائے گا احاذہ آشک بڑی سوج بوجھ نے یہ بھی کہا کہ وہی ہے نہیں کہنے لگی کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ہو فانهو لیکن موتی لن من قبلها و كنا ہمیں پہلے سے یقین حاصل ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی اونچی شخصیت ہے سلیمان ہم اس کو اس کے فرما بردار بن کے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنایا ہوا تھا نیچے پانی جاری کر دیا تھا اور فرمایا آؤنا ना जरा ہم ذرا محل کی سیر کرتے ہیں بلقیس کو لے کر اس محل میں چلے گئے اس نے دیکھا پانی چل رہا ہے وہ شیشے کو پانی سمجھ بیٹھی پانی نیچے تھا شیشے میں سے پانی کو دیکھا پانی شیشے کو پانی سمجھ بیٹھی اور اپنے کپڑے اٹھا لیے اس نے کشفت انصاف کہہ اپنی پنڈلیاں ننگی کر دی بیوقوف لوگ یہاں کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھا بڑی خوبصورت ہی چاہا کر نکاح کر دوں کہنے لگے وہ پری کی اولاد سے ہے اور پری کی اولاد کے جسم پر بال ہوا کرتے ہیں انہوں نے اتنا سوانگ اس لیے رچایا محل قائم کیا شیشے کے نیچے پانی چلا دیا اتنا بڑا خرچہ کر لیا صرف یہ دیکھنے کے لیے وہ پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا بال ہے اس کی جسم پر کے نہیں ہے کتنی حماقت کی باتیں کرتے ہیں وہ حاکم ہے حکمن کہہ سکتا ہے کہ پنڈلی سے کپڑا اٹھاؤ پوچھ سکتا ہے زبان پوچھ سکتا ہے نہیں یہاں اور بات تھی وہ بات نہیں تھی بات کیا تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ اکبر انه من قوارض ابلقیس جسے تو پانی سمجھتی ہے یا شیشہ ہے شیشے میں سے پانی کو دیکھا تو پانی سمجھ شیشے کو پانی سمجھ لیا یہ اتنا بڑا اشارہ تھا بلقیس کو کہ فورا مسلمان ہو گئی کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی اے اللہ نے اپنی جان پر ظلم کیا تمہار سلائی میں اللہ کے لیے سلائیمان کے ساتھ ایمان لاتی ہوں مسئلہ کیا سمجھا اس نے مسئلہ یہ سمجھا کہ وہ سورج کے پجاری تھے سورج میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا سورج میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھا وہ قدرت کو اللہ کی قدرت کو اللہ سمجھ بیٹھی اللہ نے کہا جیسے یہاں پانی نیچے چل رہا ہے تو شیشے کو پانی سمجھ بیٹھی ہے یہاں تیری نگاہ نے غلطی کھائی ہے وہاں بھی تیری نگاہ نے غلطی کھائی ہے وہ سورج اللہ کی قدرت ہے اللہ نہیں ہے یہاں بھی تھی غلطی کھائی ہے وہ فوراً سمجھ گئی کہ واقعی میں نے غلطی کھائی ہے اس کے بعد اللہ عبالعزت نے پھر قوموں کی تباہی بربادی کا سلسلہ ذکر فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ باغ بہار لگانے والا کون ہے کون ہے جس نے جس نے زمین کو قرار جائے قرار بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے نہیں پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہم محمد کو دے رہے ہیں سے بات سننا یہ غیب کی خبریں ہم محمد رسول اللہ کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے پتا نہیں تھا فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دو قل لا کہہ دو میرے پیغمبر محمد علیہ میں زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے جن کو تم اپنا سمجھتے ہو خدا مابوج سمجھ دو نہ یو باسون ان کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے سورت القصص کا باقی اور باتیں چھوڑ کے آگے چلتا ہوں اس میں سے بھی چند مختصر باتیں مختصر ٹائم میں دو تین منٹ میں ذکر کر دیتا ہوں اس کا آغاز فرعون کے تغیانی سے ہوا ان یہ فرعون کی تغیانی سے اس کی بہت بڑی بغاوت سے ہو رہا ہے فرعون وہ بڑی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے یوزبائی نسا ہوں ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے ان کی بیٹیوں کو, کو زندہ رکھتا ہے سید شاہ بخاری کا معنی یوں کرتے تھے وہ کہتے تھے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے بیٹیوں کو بے حیا بناتا ہے بے حیا بنانے کا راستہ اختیار کیا اس نے جب بیٹے نہیں ہیں کائنات میں عورتیں یا عورتیں تو پھر حیا کہاں رہ جائے گی وہ ایستا جیسے آج بھی یہی بات ہے قوم کو برباد کرنے کی خاطر کس انداز سے قوم کو مخلوط انداز سے ان کی کھیل کود کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں یہ بھی تباہی بربادی کی بات ہے یہی وجہ ہے کیا زاب آتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ جو جب کرتا تھا ستر ہزار بیٹا اس نے جبا کر دیا کہ میرے حکومت کو ختم کرنے والا موسا پیدا نہ ہو جائے ہم نے موسا کو پیدا کر دیا جب پیدا ہوا تو ہم نے ام موسا کی طرف وحی کی اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ گود میں اٹھا لو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اے ام موسا اٹھا لو آج جان پہچان کا دن ہے کہتے ہیں جس نے متمنا بنانا ہو نا کسی کو وہ بیٹا پہلے دن جب پیدا ہوتا ہے ماں کی گود اس کو نہیں دکھاتے ہیں اس کو اسی گود میں لے جاتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے اس نے متمنا بنانا ہوتا ہے کیونکہ ماں کی گود میں چلا جائے ایسی جان پہچان ہوتی ہے پھر دوسری جگہ پر اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے اللہ نے موسا کو پہلے اپنی ماں کی گود میں رکھا فرمایا دودھ پلاؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو خطرہ محسوس ہو تو اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دینا انہیں ہم اس کو واپس لوٹانے والے ہے اس کے بعد واپس لوٹایا کس انداز میں دشمن کے محل میں چلا گیا اب بھوکا ہے موسا پیاسا ہے موسا تڑپ رہا ہے بلک رہا ہے کہا لاؤ دودھ پلانے والیاں آئیں موسا کو اللہ نے جو گھومتے خبرداشت کسی کا دودھ نہیں پینا وہاں علیہ نا آڈے قبل دودھ حرام اپنی ماں کے سوا کسی کا نہیں پینا تو ماں کو پہچانے گا کیسے